هذا يُمْدِدكُمْ رَبّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَ فِ مِنَمَلائِكَةِ مُسَِمين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إللاا بُشْرَلَكُمْ وَلِطَطمَ إِ قُلوبُكُم بِ وَمَن نَصْرُ إِللاا مِنْ عيادِ اللَّهِ العزيِيز الحَكِيم. لَقطَطَرَ فَ مِنََّينَ كَفرَرُوا أَوْ يَكْبتَهُم فَن قَلِبُ خائِبِين ليسسَ لككَ مِنَ الأأَمْرِ شيءَيْءٌ أَوْ يَتُوب عَلَيهِمْ أَوْ يُعَذبَهُم فَإِهُم ظَالمون وَلِلَّهِمَا فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الْ الأرض اللہ غفور الرحیم جب آپ اے نبی مؤمنوں کو تسلی دے رہے تھے کیا آسمان سے تین ہزار فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تم کو کافی نہ ہوگا گو یہ لوگ اپنے اس جوش سے آئیں لیکن اگر تم صبر کرو پرہیزگاری کرو گے تو تمہارے رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کریں گے جو نشاندار ہوں گے اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے یاد رکھو مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والے ہیں اس امداد الہی سے کفار کی ایک جماعت کٹ جائے گی اور ذلیل ہوگی اور سارے کے سارے نام ہو کر واپس چلے جائیں گے اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں اللہ چاہے ان کی توبہ قبول کرے چاہے عذاب کرے کیونکہ وہ ظالم ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے اللہ تعالی بخشش کرنے والے مہربان ہیں سامعین ابینایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جنگ, جنگ بدر اور جنگ, جنگ, اور جنگ, جنگ احد جنگ میں لشکر اسلام کی فرشتوں سے مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تسلیہ دینا بعض تو کہتے ہیں بد والے دن تھا حسن بصری عامر شابی ربی ابن انصرحمحمہ اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے ابن جلی رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں عامر شعبی کا قول ہے کہ مسلمانوں کو یہ خبر ملی تھی کہ کرز ابنی جابر مشرقوں کی امداد میں آئے گا اس پر اس امداد کا وعدہ ہوا تھا لیکن پھر نہ وہ آیا نہ یہ ربی ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے تو ایک ہزار فرشتے بھیجے پھر تین ہزار ہو گئے پھر پانچ یہاں اس آیت میں تین ہزار اور پانچ ہزار سے مدد کرنے کا وعدہ ہے اور بدر کے واقعے کے بیان کے وقت ایک ہزار فرشتوں کی امداد کا وعدہ ہے فرمایا انی ممد و کمب مردفین اور تطبیق دونوں آیتوں میں یہی ہے کیونکہ مردفین کا لفظ موجود ہے پس پہلے ایک ہزار اترے پھر ان کے بعد تین ہزار پورے ہوئے آخر پانچ ہزار ہو گئے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ جنگ بدر کے لئے تھا نہ کہ جنگ احد کے لیے بعض کہتے ہیں جنگ احد کے موقع پر وعدہ ہوا تھا مجاہد یقریمہ دہاک زہری موسا ابن اقبا رحیم اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان میدان چھوڑ کر ہٹ گئے اس لیے یہ فرشتے نازل ہوئے کیونکہ ان تصویر و ترتقو ساتھ ہی فرمایا تھا یعنی اگر تم صبر کرو تقوا کرو فور کے معنی وجد اور غضب کے ہیں مصومین کے معنی علامت والے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرشتوں کی نشانی بدر والے دن سفید رنگ صوف کی تھی اور ان کے گھوڑوں کی نشانی ماتھے کی سفیدی تھی ابو حرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرخ اون کی نشانی تھی مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں گردن کے بالوں اور دم کا نشان تھا اور یہی نشان آپ کے لشکریوں کا تھا یعنی صوف کا ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں بدر کے علاوہ فرشتے کبھی کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئے اور سفید رنگ اماموں کی علامت تھی یہ صرف مدد کے لیے اور گنتی بڑھانے کے لیے تھے نہ کہ لڑتے ہوں یہ بھی مروی ہے کہ جنگ بدر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے سر پر سفید رنگ کا صافہ تھا اور فرشتوں پر زرد رنگ کا پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کا نازل کرنا اور تم کو اس کی خبر دینا صرف تمہاری خوشی دل جوئی اور اطمینان کے لیے ہے ورنہ اللہ کو قدرت ہے کہ بغیر ان کو اتارے بلکہ بغیر تمہارے لڑے بھی تم کو غالب کر دیں مدد اللہ کی طرف سے ہے جیسے اور جگہ ہے ولو یشاء اللہ تسن یعنی اگر اللہ چاہتے تو ان سے خود ہی بدلہ لے لی لیتے لیکن وہ ہر ایک کو آزما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں ان کی اعمال عکارت نہیں ہوتے اللہ انہیں راہ دکھائیں گے ان کے اعمال سوار دیں گے اور انہیں جنت میں لے جائیں گے جس کی تعریف وہ کر چکے ہیں وہ عزت والے ہیں اور اپنے ہر کام میں حکمت رکھتے ہیں یہ حکم جہاد بھی طرح طرح کی حکمتوں پر مبنی ہیں اس سے کفار ہلاک ہوں گے یا ذلیل ہوں گے یا نا واپس ہو جائیں گے اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے کل امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اے نبی آپ کو کسی امر کا اختیار نہیں جیسے اور جگہ فرمایا فنم علیہ البلغ و علیہ الحساب یعنی اے نبی آپ پر صرف تبلیغ ہے حساب تو ہمارے ذمہ ہے اور جگہ ہے لئی سالئی کا یعنی اے نبی آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں اللہ جسے چاہیں ہدایت دیں اور جگہ فرمایا اِنَّكَ مَنَ احْبَبت وَلَكِنَّ اللَّهِ مَن <يشَى> یعنی اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جسے چاہیں ہدایت کرتے ہیں بس میرے بندوں میں آپ کو کوئی اختیار نہیں جو حکم پہنچے اسے اوروں کو پہنچا دیجئے آپ کے ذمہ یہی ہے ممکن ہے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دیں اور برائی کے بعد وہ بھلائی کرنے لگیں۔ اور اللہ ان کی توبہ قبول فرما یا ممکن ہے انہیں ان کے کفر و گناہ کی بنا پر عذاب کریں تو یہ ظالم اس کے بھی مستحق ہیں صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں جب دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن اللّہ ربنا رب الحمد کہہ لیتے تو کفار پر بطع کرتے کہ اے اللہ فلاں پر لعنت کیجئے اس کے بارے میں یہ آیت لئی سک من العمری شی نازر ہوئی مصرد احمد میں ہے ان کافروں کے نام بھی آئے ہیں مثلاََ حارث ابن حشام سہیل ابن عمر صفوان ابن عمیہ اور اسی میں ہے کہ بالآخر ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور یہ مسلمان ہو گئے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ چار لوگ تھے جن پر یہ بدعا کی گئی تھی جس سے آپ روک دیے گئے صحیح بخاری میں رسول اللہ جب کسی پر بد دعا کرنا یا کسی کے حق میں نیک دعا کرنا چاہتے تو رقوق کے بعد سمیع اللّہ لمن حمدہ اور ربنا لحمد پڑھ کر دعا مانگتے کبھی کہتے اے اللہ ولید ابن ولید سلمہ ابن ابنِشام عیاش ابن ابی ربیعہ اور کمزور مؤمنوں کو کفار سے نچات دیجئے اے اللہ قبیلِ مدر پر اپنی پکڑ اور اپنا عذاب نازل فرمائیے اور ان پر ایسی قید سالی بھیج دیجئے جیسی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھی یہ دعا با آواز بلند ہوا کرتی تھی اور بعض مرتبہ صبح کی نماز کے قنوت میں یوں بھی کہتے کہ اے اللہ فلا فلا پر لانت بھیجئے اور عرب کے بعض قبیلوں کے نام لیتے تھے اور روایت میں ہے جنگ وحد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے چہرہ زخمی ہوا خون بہنے لگا تو زبان سے نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا حالانکہ میں انہیں اللہ ہی کی طرف بلاتا تھا اس وقت یہ آیت لئی سلکہ من الامر نازل ہوئی یہ روایت صحیح بخاری کی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے سب اللہ کے غلام ہیں جسے چاہیں اللہ بخشیں جسے چاہیں عذاب کریں متصرف وہی ہیں جو چاہے حکم کریں کوئی اللہ سے پرسش نہیں کر سکتا وہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں